تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ناتھ بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا نسیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله بيقتلون النبيجين بغير حق ويقتلون الذين يعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَبُعْثَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ هُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَتَنزِعُ الْملكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وتعز من تشاء وتزل من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شيء قدیر تولد اللیل فی النہار و تولد النہار فی اللیل و تخرد الحی من المیت و تخرد المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب صدق الله لعظیم اور نبیوں کو نحق قتل کرتے ہیں البین بالقسط بنناف اور ایسے لوگوں کی جان کے در ہو جاتے ہیں جو انسانوں میں سے انصاف کی تلقین کرتے ہیں فبشرحم بذابن علیم تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی دیجیے یہ ذکر ہے اہل کتاب میں سے یہود کا اس لیے کہ وہی تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کیا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی اور وہی تھے جو انصاف کی تلقین کرنے والوں کی جان کے درپئے ہوتے تھے یہاں یہ فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کی بھی جان لینے کے درپئے ہوتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں امر بالمعروف کرتے ہیں نہیں انل المنکر کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر یہ مومن کا فریضہ ہے مومن کی ذمہ داری ہے مومن کی پہچان ہے بلکہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ منافق برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے جبکہ مومن اس کے برعکس نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے صورت توبہ میں اللہ پاک نے ایک طرف تو منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائیں فرمایا کہ المنافقوں من باضماز منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں یا مرو و ین انل معروف یہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں اچھائی سے اور بھلائی سے وقت بزوں ای ہوں اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں بخل کرتے ہیں اور ایمان والوں کی نشانی بتائی بلمکمنونات اولیا اباون فراتی برسلہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں علائق سیدم اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر یقیناً اللہ رحم کرے گا تو یہ نشانی بتائی گئی ایک طرف منافقوں کی کہ وہ برائی تل، برائی کی تلقین کرتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں اور دوسری طرف نشانی بتائی گئی مومنوں کی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امر بالمعروف معروف اونحا عن منکر فہو و خلیفۃ اللہ فی عرض ہی بخلیفۃ رسولی ہی و کتاب ہی جو شف نیکی کا حکم دیتا ہے یا برائی سے روکتا ہے تو وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے کتنا بڑا مقام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں بہنوں اور بیٹیوں نیکی کا حکم دینے والے کا اور برائی سے روکنے والے کا کہ میرے آقا نے ایسے شخص کو اللہ کا خلیفہ کہا اپنا خلیفہ کہا اور قرآن کریم کا خلیفہ قرار دیا اس کو اور وہ مشہور وید جو ہے تبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے وہ اپ نے سنی ہوگی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مر ام منکم منکر فلیغیرہ بیدیہ فئن لم یستطی فبلسانہ فئن لم یستطی فبقلبہ بذالک ازعف الايمان اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ کے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک کے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم برائی کو دل سے تو برا سمجھے اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر دل سے بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں اس شخص کے دل میں جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا ہدی سے سنتے جائیں اور اپنے گریبان پر نظر ڈالتے جائیں اور اپنے حالات کو دیکھتے جائیں ہم میں سے کون ہے جو امر بال معروف اور نہیں ان منکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے کون ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے کون ہے جو قرآن کی تبلیغ اور تفہیم اور تدریس کی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور ہم نے اس بارے میں کتنی سستی دکھائی ہے آج دیکھا جائے تو ہمارا میڈیا الفاظ تو بڑے سخت ہیں ممکن ہے کسی پر گرام بھی گزریں لیکن قرآن کے مطالعے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا میڈیا منافقوں والا کردار ادا کر رہا ہے مومنوں والا کردار ادا نہیں کر رہا اللہ نے کہا کہ منافق برائی کی تلقین کرتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں اور مومن اس کے برعکس کرتے ہیں وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں آج محض انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے رمضان امبار کے جیسے مہینوں میں نعت تلاوتیں قوالیاں کچھ تقریریں بھی نشر کر دی جاتی ہیں مگر نہ عمومی طور پر ہمارا میڈیا برائی کی ش... اشاعت کر رہا ہے گندگی کی اشاعت گناہوں کی سر عام دعوت امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کا فریضہ امت سے چھوٹا ہوا ہے خال خال لوگ ہیں جو اس کا دھیان کر رہے ہیں وغیرہ عمومی طور پر چھوٹا ہوا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ماجہ میں روایت ہے رسول امر بالمعروف معروف اور نہیں انل المنکر یہ کب ہم چھوڑ دیں گے یہ فریضہ کب ہم سے چھوٹ جائے گا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ازا ظاہر رفیع ما ماں ظہر افل اممی قبل جب تمہارے اندر بھی وہی برائی اور وہی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی امتوں کے اندر ظاہر ہوئی کل یا رسول اللہ مما ظہر رفیل اممی قبل ہم سے پہلی امتوں میں کون سی برائیاں عام ہو گئی تھیں کہ ان کے ظاہر ہونے کے بعد امر بل اور نہیں انیل منکر کا فریضہ ان سے چھوٹ گیا آپ نے فرمایا الملک فی صغارکم بل فی کبارکم کم بل علم فی رزالتی ایسا ہوگا کہ حکومت اور اقتدار چھوٹے لوگوں کی طرف منتقل ہو جائے گا اور بڑے لوگوں میں کبار میں فاہشہ اور بے حیائی عام ہو جائے گی اور فاسق و فاجروں کے پاس علم آ جائے گا وہ علم کو فسق و فجور کو عام کرنے کے لیے استعمال کریں گے فرمایا کہ ایسا ہوگا تمہارے اندر اور یہی ہوا تھا تم سے پہلی امتوں کے اندر اور جب ایسا ہو گیا چھوٹے لوگ اقتدار پر مسلط ہو گئے اور بڑوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی شرافا گرو اصا گھرانوں سے حیا کے جنازے اٹھ گئے اور کمینوں کے پاس علم آ گیا فاسکو فاجروں کے پاس علم آ گیا تو پھر کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں رہے گا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہے گا تو دین کی دعوت کا کام امر بالمعروف اور نہیں انمنکر کا کام عمومی طور پر چھوٹتا جا رہا ہے میرے بزرگوں اور دوستو ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ اس امت کا امتیاز اس امت کی پہچان تھی اور ہے دعوت کہ ساری سارے انسانوں کو یہ دعوت دے دین کی دعوت قرآن کی دعوت حدیث کی دعوت میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم ہمارے دین میں اور ہماری کتاب میں قرآن میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے ایسی کشش رکھی ہے ایسی تاثیر اور ایسی جامعیت رکھی ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کرتے رہتے تو آج ہم ذلت کا شکار نہ ہوتے اب میں راستے میں بھی ساتھیوں سے بات کہہ رہا تھا اللہ کی شان سے اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ اب بھی شاید ایسا ہی ہو کہ اللہ مغرب میں اللہ یورپ میں اللہ امریکہ میں اللہ برطانیہ میں اللہ فرعونوں اور نمرودوں کی سرزمین میں اللہ دین کے خادم پیدا کر دے اگر ہم دعوت کا کام کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کسی مذہب میں جان نہیں ہے اور کسی مذہب میں یہ تاثیر نہیں یہ جامعیت نہیں کہ جدید انسان کے سارے مسائل کو حل کر سکے یہ خصوصیت صرف اسلام میں ہے اور یہ تاثیر صرف قرآن میں ہے کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں جیسی محنت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ خود نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے الٹا یہ کرتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور جو برائی سے روکتے ہیں ان کی جان لینے کے در ہوتے ہیں ان کی جان لینے کے درپے ہوتے ہیں انہیں ستانے کے در اللہ اکبر کیسے کہوں کہ آج یہود والی یہ خصلتیں ہمارے اندر آ گئیں کہ بجائے اس کے کہ امت امر بال معروف اور نہیں ارمنکر کا کام اجتماعی طور پر کرتی ہو یہ رائے کہ جو چند لوگ کر رہے ہیں بہت سے افراد ان کی جانوں کے بھی در ہیں کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا اس روشنیوں والے شہر میں اس تعلیم یافتہ شہر میں یہاں کتنے اہل علم کے اور اصحاب امر بالمعروف اور نہیں ارمن کر کے جنازے اٹھے ان کی لاشیں اٹھیں ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائیں ہمارا شمار تو کسی کھاتے میں نہیں ہے ہم تو ایسے لوگوں کے قدموں کی خاک بھی بن گئے تو بڑی بات ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے بعض اوقات ساتھی جو ڈراتے رہتے ہیں تو اللہ جانتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یہ سیدھا سادھا تھا جو درس قرآن ہے اس کے لیے بھی آتے ہوئے بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے پتنی آج آخری دفعہ جا رہے ہوں گھر پر یوں نظر ڈال کر چلتے ہیں کہ شاید یہ آخری نظر ہو تو بجائے اس کے کہ یہ امت مجموعی طور پر دین کی دعوت کے لیے کھڑی ہو جاتی قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کھڑی ہو جاتی اس کے بجائے ہو یہ رائے کہ جو چند لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہر جگہ پورے عالم اسلام میں پورے اسلام میں کوئی جیلوں میں پڑا سڑ رہا ہے کوئی حکومت کی ہٹ لسٹ پر ہے اور کوئی نظروں میں ہے اسے نہیں چھوڑا جائے گا یہ کام آج کے دور میں کیوں کر رہا ہے رقیبوں نے ربت لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں فی من فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے امال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے جو اہل حق کو ستاتے ہیں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں ان کی جانوں کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے امال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کتاب تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ان کا کیا حال ہے جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لمبی نہ تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے سم فریقم تو ان میں سے ایک فریق پہلو تحی کرتا ہے وهم اور وہ اعراض ہی کرتے رہتے ہیں اور وہ منہ ہی پھیرتے رہتے ہیں اللہ اکبر یہ آیت نمبر تیئیس فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کتاب کا ایک حصہ مراد تو ہے یہود اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے توجہ سے سنیے گا انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنی کتاب کے ساتھ تعلق صرف کتاب کے الفاظ کی حد تک ہے قرآن ڈاٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے صرف الفاظ کی حد تک کتاب کے ساتھ تعلق ظاہری تعظیم کی حد تک تعلق چومنے سے تعلق سینے لگانے کی حد تک تعلق لیکن عمل کے اعتبار سے تعلق نہیں ہے فرمایا کہ تم ان کے حال کو نہیں دیکھتے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کتاب کے الفاظ کی حد تک ان کا اپنی کتاب سے تعلق ہے معانی کے اعتبار سے نہیں عملی زندگی کے اعتبار سے تعلق نہیں اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ تحریف کی وجہ سے اور تبدیلیاں پیدا کر دینے کی وجہ سے اب ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہی رہ گیا باقی کتاب تو ضائع ہو چکی اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا اور یہی مطلب میرے دل کو زیادہ لگتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں کتاب تو ایک ہے کتاب ایک ہے ہر زمانے میں اللہ اس کتاب کا کچھ حصہ ضرورت کے مطابق نازل کرتا رہا وہ جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں کتاب ہے اس کا کچھ حصہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی فلاح کے لیے تربیت کے لیے تزکیا کے, کے لیے درستگی کے لیے نازل کرتا رہا جتنے بھی صحیح سے نازل ہوئے وہ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ تھے اور اس کتاب کا کچھ حصہ تھی انجیل اس کتاب کا کچھ حصہ زبور اس کتاب کا کچھ حصہ اور کامل کتاب وہ قرآن کریم ہے باقی کتابیں اس کتاب کا کچھ حصہ اس وقت انسانوں کی ضرورت کے لیے اتنا ہی حصہ کافی تھا ارتقا کا سفر جاری تھا اور انسان کے اندر ابھی پوری کتاب حاصل کرنے کی صلاحیت اور اہلیت پیدا نہیں ہوئی تھی اس لیے اللہ پاک کتاب کا کچھ حصہ نازل کرتا رہا اور جب انسانی معاشرہ ترقی کے عروج پر پہنچ گیا تو اللہ نے پھر وہ اپنی پوری کتاب قرآن قیم کی شکل میں نازل فرما دی اور اللہ نے تو انجیل زبور اور دوسرے صحیفوں میں ہدایت کی جتنی باتیں تھی وہ ساری کی ساری جمع فرما دی میرے آقا دوسری شریعتوں کے ازالے کے لیے نہیں ان کی تکمیل کے لیے تشریف لائیں تکمیل ہوئی آپ کے ذریعے سے دوسری کتابوں کی تکمیل ہوئی شریعتوں کی تکمیل ہوئی کمال کے درجے تک آپ نے پہنچا دیا جتنے بھی کمالات بات بڑی گہری ہے توجہ سے سنیں گے سمجھ میں بھی آئے گی اور ایمان بھی تازہ ہوگا اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو کمالات عطا کیے ان کمالات کی تکمیل ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سارے کمالات ہمارے آقا کی ذات میں آپ کی سیرت میں آپ کی شخصیت میں جمع فرما دیے آپ صرف نبیوں کے خاتم نہیں بلکہ کمالات کے بھی خاتم ہیں اللہ نے سارے کمالات آپ پر ختم فرما دیے کمالات کی انتہا ہو گئی آپ کی ذات میں اخلاق کی تکمیل ہوئی آپ کے ذریعے سے تو اللہ فرماتے تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کا کیا حال ہے جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ اراض کرتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں ویسے تو کتاب پر ایمان رکھنے کے دعوے کرتے ہیں لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں قرآن کو فیصل تسلیم کرو قرآن کو حکم تسلیم کرو اپنی تجارت میں اپنی سیاست میں اپنی معاشرت میں اپنی معیشت میں اپنی دکان میں اپنے بازار میں اپنی خلبت میں اپنی جلبت میں اپنے نکاحوں میں اپنی شادی میں اپنی غمی میں تم اللہ کی کتاب کو حکم تسلیم کرو تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ویسے وہ کہتے ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر اللہ جو یہ ذکر کرتے ہیں کبھی یہود کا اور کبھی نصارہ کا تو میرے بزرگوں اور دوستوں اس لیے تاکہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے دیکھو تم ایسا نہیں کرنا تم ایسا نہیں کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی زبان سے تو قرآن پر ایمان رکھنے کے بڑے بڑے دعوے کرو قرآن سے بڑی محبت کا اظہار کرو سینے سے لگاؤ لیکن جب تمہیں کہا جائے کہ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں حکم تسلیم کرو تو اس سے انکار کر دو تم ایسا نہ کرنا سم تو فریقن ہم پھر ان میں سے ایک فریق پہلو تہی کرتے وهم اور وہ اراض ہی کرتے رہتے ہیں وہ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے اراض کیوں کرتے ہیں منہ کیوں پھیرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اللہ کی کتاب پر عمل کیوں نہیں کرتے اللہ کے بھی ان کال لن اللہ ایا مما ادو داد ان کا یہ طرز عمل اس طرح سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہر جس نہیں چھوئے گی اللہ ایا مما اور اگر چھوئے گی تو گنتی کے چند دن مگر نہ آگ ہمیں مس بھی نہیں کر سکتی آگ ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بد عملی اور اللہ کی کتاب سے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو بس جنت کے حقدار ہیں اس لیے کہ ہم بڑوں کے نام لینے والے ہیں اللہ بڑوں کے نام لینے والے ہیں فلاں نبی کو ماننے والے ہیں فلاں ولی کو ماننے والے ہیں اس لیے ہمارا بزرگ سے کیا تعلق کبھی آپ ہمارے نعت خانوں نعت اور قبالوں کی قبالیاں سن کر دیکھیں اللہ کی قسم بالکل یہی کہتے ہیں بالکل یہی کہتے ہیں ہمارا لجپال سے تعلق ہے ہمارا ولیوں سے تعلق ہے ہمیں آخرت کی کیا فکر ہے ہمیں دوزخ کی کیا فکر ہے ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے بس ہمارا ان سے تعلق ہے جنت ہماری ہم جو چاہے کرتے رہیں چاہے ایسے عمل کریں کہ جنہیں دیکھ کر یہود و نصارا بھی شرما جائے وزا میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حنود وزا میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حنود یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود چاہے ہمارا کردار کیسے ہی کیوں نہ ہو جنت ہماری ہم دو زخم نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہماری نسبت بڑوں کے ساتھ ہے ہمارا تعلق بڑوں کے ساتھ ہے ارے میرے بھائیوں میری بہنوں یہی بات اللہ کہتے ہے کہ یہودی کہتے تھے کہتے تھے کہ لن النار تو ہم دو میں جا ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتا ہم دو میں جائیں نہ ابنا اللہ بحباؤ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بندوں کے ماننے والے ہیں ہم نہیں جا سکتے اور اگر گئے بھی تو بس چند دن کے لیے جائیں گے ایسے کہتے تھے چند دن کے لیے جائیں گے جیسے کہ بس کوئی گلی ڈنڈے کا کھیل ہے کوئی کرکٹ کا کھیل ہے ہنسی مزاق کا کھیل ہے بس چند دن کے لیے جائیں گے پھر جنت ہماری ہوگی سورت بکرا میں بھی آپ پڑھ چکے کہتے تھے و کالنارو اللہ معدودات ہم دو زخم میں نہیں جا سکتے گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے اللہ نے فرمایا کل اندن کیا تمہارے پاس ہے کوئی تحریب کوئی ثبوت کوئی دلیل کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دو زخم نہیں ڈالے گا اگر تو وعدہ کیا ہے تو پھر تو یقینا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا لیکن اللہ مالا تالمون حقیقت یہ کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو بتائیے مجھے کوئی حدیث کوئی آئس جس میں کہا گیا ہو کہ جس کا لج پال سے تعلق ہے وہ چاہے ظلم کرتا رہے جھوٹ بولتا رہے سود کھاتا رہے حرام کھاتا رہے نماز کبھی نہیں پڑھے روزہ کبھی نہیں رکھے زکوات کبھی نہیں دے لیکن مفیدہ جنت میں رہے گا وہ دو میں نہیں جا سکتا بتائیے کوئی ثبوت اللہ کہتا دلیل لاؤ قل ہاتھوں برہانکم کوئی دلیل لاؤ ان کن تم اسلام تو دلیل کا دین ہے میرے بزرگوں اور دوستوں دین کا دعوے نہیں خواب نہیں تخیلات نہیں افواہیں نہیں سنی سنائی باتیں نہیں گھڑی ہوئی روایتیں نہیں خود ساختہ قصے نہیں دلیل دلیل برہان کنہا ترہان کم دلیل لاؤ ان کن تم سادقین لاؤ دلیل اللہ کا تو ایک ہی اصول ہے جنت والوں کے لیے بلا من اسلم بجہ بہو محسر فلح اجرہ اندر اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دے اور وہ مخلص بھی ہو تو جنت اس کی ہے اللہ کا اصول تو یہ ہے تو جیسے وہ کہتے تھے آج کا مسلمان کہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی ہماری شفات ہو جائے گی ہم دو وقت میں نہیں جائیں گے لہذا عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے شفات کا عقیدہ بر حق لیکن اس عقیدے کو استعمال کیا جا ہے بے عمل ہونے کے لیے بد عمل ہونے کے لیے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اول تو ہماری شفاعت ہو جائے گی اللہ کا نبی شفات کرے گا اللہ کے ولی شفال شفات کریں گے فلان شفات کرے گا فلان شفات کرے گا لہٰذا ہم جنتیں نمبر دو اگر شفات نہ ہو سکی تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ کہتے ہے میں غفور الرحیم ہوں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں لہذا وہ ویسی معاف کر دے گا حیرت کی بات ہے وہ جو لامحدود زندگی ہے آپ کروڑوں سال کی زندگی کہہ لیں اربوں سال کی زندگی کہہ لیں اس زندگی کے لیے اللہ کے غفور رحیم ہونے کا اتنا یقین ہے کہ مسلمان مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں کہتا ہے اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے لیکن یہ جو پچاس سال کی زندگی ہے ساٹھ سال کی زندگی ہے اس زندگی میں اسے اللہ کے رزاق ہونے کا یقین نہیں ہے اللہ یہ بھی تو کہتا ہے نا میں رزاق ہوں میں رزق دینے والا ہوں اللہ کہتا وما من فی الارض اللہ, علی اللہ علی زمین پر جو بھی چلتی پھرتی مخلوق ہے انسان ہو حیوان ہو چرند ہوں پرند ہوں درند ہوں کیڑے مکوڑے ہوں چوٹیاں ہوں اور رینگنے والے جانور ہوں ان سب کا رزق اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے میں رزق دوں گا اللہ کہتا ہے میں رزق دوں گا لیکن ساٹھ سال کی زندگی میں مسلمان کو یقین نہیں آتا کہ اللہ رزق دے گا دن رات ایک کر دیتا ہے پاگل ہو جاتا ہے رزق کی تلاش میں سوتا نہیں ہے آرام نہیں کرتا رشتے توڑتے تعلقات ختم کرتے حرام حلال کا امتیاز اٹھا دیتے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیتے جان کو ہلکان کر دیتے ہیں رزق کی تلاش میں اللہ کہہ رہا ہے میں رزاق ہوں لیکن یقین نہیں آتا محنت کرتا ہے لیکن وہ جو کروڑوں سال کی زندگی ہے لامحدود زندگی اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے یہ تو آدھا ایمان ہوا آدھا ایمان اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر تو ایمان ہے لیکن اللہ کے رزاق ہونے پر ایمان نہیں ہے ارے یہ کیسا ایمان ہے جو ایمان برائی پر امادہ کرتا ہے جو ایمان عمل چھڑا دیتا ہے عمل چھڑا دیتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا میرے اللہ کا کلام اللہ نے کہا قل بے سما یا مرکن بھی ہی ایمان حکم آپ <مؤمنین> فرما دی دیئے ارے تمہارا ایمان تو تمہیں بڑی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر واقعی تم مومن ہو تمہارا ایمان تمہیں اس, ان باتوں کا حکم دیتا ہے کہ عمل چھوڑ دو اتاق چھوڑ دو گناہوں میں ڈوب جاؤ لگ جاؤ گناہوں میں باغی بن جاؤ اور کہو یہ کہ وہ غفور رحیم ہے تو شفات نہیں تو پھر یہ کہ غفور رحیم ہے اور تیسری بات یہ کہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں کہ چلو مغفرت بھی نہ ہوئی شفاعت بھی نہ ہوئی تو چند دن کے لیے دو میں جائیں گے چند دن کے لیے پھر جنت ہماری میں نے ارض کیا کہ چند دن ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی ہنسی مزاد کی بات ہو ارے کمزور تو اتنے ہے ایک انگارہ چند سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا اور اس دو کے لیے دلیر بنتا ہے جس کی آگ اوپر بھی ہوگی نیچے بھی ہوگی دائیں بھی ہوگی بائیں بھی ہوگی آگے بھی ہوگی پیچھے بھی ہوگی آگ ہی آگ ہوگی اس کے لیے کہتا ہے ارے چند دن کے لیے جاؤں گا کیا مسئلہ ہے پھر جنت میری ہوگی تو یوں بے عملی کے اور بد عملی کے بہانے اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کے بارے میں ان کا جو عقیدہ صحیح نہیں تھا اس بد عقیدگی نے یہود کو بے عملی اور بد عملی پر آمادہ کر دیا قالو معدودات ان کا یہ طرز عمل اس طرح سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر چند دن بغر فیدین کانو یفترون انہیں خود ساختہ عقیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے خود ساختہ باتیں ہیں خود ساختہ نظریات خانہ ساز خانہ ساز قسم کی باتیں ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا کہیں میں نے تو یہ کہا نجات اس کو ملے گی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا جس کے اعمال صالحہ ہوں گے جس کے اخلاق فاضلہ ہوں گے اور جو گنا ہو اور بے حیائی کی باتوں سے ایسے بچے گا جیسے کوئی آگ سے بچتا ہے میں نے تو یہ کہا اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اور نکال لیا فقیفہ ایزا جما لا لارئی بفی مگر اس دن ان کا کیا بنے گا اللہ اللہ کہتے آج دنیا میں تو اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں خوب ساختہ باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں لیکن اس دن کیا بنے گا جس دن کا آنا یقینی ہے اور جس دن گڑی ہوئی باتیں کام نہیں آئیں گی عمل کام آئے گا وہاں تو تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ نے سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہو یہ بعض لوگ جو بے روزگاروں کو باہر لے جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے تو بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں بس تمہیں یہاں سے لے دیں گے ایئرپورٹ سے نکال دیں گے آگے ہمارا بندہ ہوگا وہ تمہیں نوکری پر لگا دے گا ایک لاکھ روپیہ مہینہ کماؤ گے ایسی رہائش ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے حالات اور قسمت بدل جائے گی یہ, یہاں بیٹھا سبز باغ دیکھتا ہے اور گھر والوں کو بھی دکھاتا ہے اور دل ہی دل میں منصوبے بناتا ہے